السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومالدين ولا قبة للمتقين لا غدوان إلا الأرض العالمين وأشهد الله لا إله للا واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وہ منی تداب ہی وصطنبِ سنت ہی اللہ مباد مزز ناظرین و مشاہدین وسام عین وسامعت اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر آپ کے سامنے مسلسل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تیرہ نشانیاں ہم نے سنی اور دیکھی آج انشاءاللہ مزید دو نشانیوں کا ہم تذکرہ کریں گے علامت نمبر چودہ اور پندرہ مزید دو علامتیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے علامت نمبر چودہ یہ کہ حجاز سے یعنی مدینہ سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا اور وہ آگ کتنی روشن ہوگی کہ اس کی روشنی سے بسرا جو شام کا ایک شہر ہے وہاں کی اونٹوں کی گردنیں نظر آ جائیں گی یعنی اتنا تیز آگ ہوگی اتنی روشن آگ ہوگی کہ اس کی روشنی سے دوسرا تک کے علاقے روشن ہو جائیں گے اور یہ ایسی علامت ہے جو واقع ہو چکی ہے جیساک علماء نے بیان کیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین حجاز سے ایسی آگ نہ نکلے جس سے بسرا کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے بسرا سے مراد سوریا کا موجودہ شہر حران ہے یعنی یہ ملک شام پہلے ملک شام کہا جاتا تھا ملک شام کے اندر فلسطین اور سیریا یا اس طریقے سے اردن اور لبنان یہ سارے کے سارے علاقے ملک شام کے اندر آتے تھے تو بسرا سے مراد اس وقت سوریا کا جو ایک شہر ہے اوران وہ مراد ہے اور یہ واقعہ یہ نشانی سن چھ ہجری کے اندر واقع ہو گئی جیسا کہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سن 654 ہجری میں مدینہ کے اندر زبردست زلزلہ آیا جس نے مدینہ کے مکانات کو ہلا کر رکھ دیا تین دنوں تک اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے بعد بنے قرعدہ سے قریب مقام ہررا میں ایک بھیانک آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے یہ آگ باون دنوں تک مسلسل جلتی رہی پھر کئی دنوں تک بجھی رہی پھر ظاہر ہوئی اور مسلسل تین ماہ تک یہ آگ جلتی رہی یہ آگ اتنی طاقتور تھی کہ محل جیسی اونچی اونچی چنگاریاں پھینک رہی تھی مکہ اور بسرا سے پہاڑوں سے اس کو دیکھا گیا اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس کی روشنی میں نظر آ رہی تھیں اس کے باوجود بھی مدینہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ اللہ ربامین کا کرم اور اس کا احسان تو یہ جو نشانی تھی جو ہمارے نبی نے فرمائی جو صادقے مزدوق ہیں یہ سن 654 سو ہجری کے اندر یہ نشانی پوری ہوئی اور اس کا ذکر متواتر طرق سے ثابت ہے بعض علماء مورخین جیسے وہاں بن کثیر اور ابو شام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس آگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیش انگوئی کا مزدہ قرار دیا آپ دیکھیں الوداع اور نہایت اور تذکرہ اور اس طریقے سے منت المرعیم جو علامہ سب الرحمٰن کی صحیح مسلم کی شرح ہے اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں تو یہ بھی نشانی جمعۂ نبی نے فرمائی تھی پوری ہو چکی ہے اور یہ سن چھ ہجری کے اندر یہ نشانی پوری ہوئی جیسا کہ مورخی نے بیان کیا علامت نمبر پندرہ جھوٹی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا یہ بھی ایک ایسی ہمارے نبی کی گوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں یا بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو جھوٹی حدیثیں گڑھتی ہیں ہمارے نبی کی طرف منسوب کرتی ہیں بلکہ ان کے پورے مسلک کا دار و مداری جھوٹی اور من گڑھت منکر اور باطل روایتوں کے اوپر ہے اور عوام کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں بیوقوف بناتے ہیں حالانکہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی آپ کی طرف منصوب کر دی گئی ہیں اس لیے انہیں حدیث کہا گیا ورنہ حدیث ہوا ہے صحیح معنوں میں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر صحیح سمت سے ثابت ہو اور جو آپ سے ثابت ہی نہ ہو وہ حدیث کیسے کہی جائے گی تو چونکہ حدیث کے نام پر اسے لوگوں کے اندر مشہور کیا گیا اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کی گئی اس لیے اسے حدیث کہہ دیا تھا کہ حدیث موضوع ہے منکر ہے یا باطل ہے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں کیونکہ جب ہمارے نبی کا قول نہیں ہمارے نبی کا ارشاد نہیں ہمارے نبی کا فرمان نہیں تو حدیث کیسے ہو سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے تو ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی اور یہ پیشین گوئی جو ہے پوری ہو گئی صحیح مسلم کے اندر بخیر ضلع کی حدیث ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں دجال و قذاب پیدا ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنو ہوں گی اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے ایسے نے سنا ہوگا ایسے لوگوں سے خبردار رہنا تاکہ وہ نہ تمہیں گمراہ کر سکیں اور نہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر سکیں نبی کی پیشین کوئی کہ آخری زمانے میں دجال و قذاب پیدا ہوں گے تو ایسے لوگ پیدا ہوئے اور باقاعدہ حدیثیں گڑی گئیں اور بہت سارے لوگ جو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ایک سازش کے تحت داخل ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیا حدیثیں گڑنا شروع کر دیا اور اسلام کی طرف اور ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری باتوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا جب کہ ہمانوی کا فرمان وہ نہیں ہوتا تھا یہ اسلام کی باتیں نہیں ہوتی تھیں لیکن چونکہ اگر اسے اسلام کا نام نہ دیا جاتا حدیث کا نام نہ دیا جاتا یہ نہ کہا جاتا کہ اللہ کے سر کی حدیث ہے تو پھر وہ حدیث لوگوں کے اندر مشہور نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہیں لیتے عوام کو بیوقوب بنانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچی گئیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی حفاظت کی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی اسی طریقے سے اس حدیثوں کی بھی حفاظت کی کیونکہ دین کی حفاظت میں جہاں قرآن ضروری تھا اس کی حفاظت ہوئی حدیثوں کی حفاظت بھی ضروری تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے انسان حدیثوں کا محتاج ہے حدیث کے بغیر انسان ایک بالشت بھی نہیں چل سکتا بلکہ بال کے برابر بھی نہیں چل سکتا اور دین کے کسی بھی اہم یا کسی بھی چیز پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان حدیثوں کو نہ لے تو حدیثیں اللہ کی طرف سے ہیں قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے حدیث ہما نبی کا کلام ہے لیکن دونوں اللہ رب العامن کی طرف سے دونوں وہی ہیں دونوں اللہ رب العالمین نازل فرمایا اور دونوں کے حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب العامن نے لی ان لہ الحافون ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے پورا دین مراد ہے اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا تو جب ایسے لوگ پیدا ہوئے دجالین کذابین و دعائین حدیثیں گڑھنے والے اور منکر روایتیں اور باطل روایتوں کو بیان کرنے والے ہمارے بھی کی طرح منصوبہ کرنے والے تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا جر و تعداد کو علماء کو پیدا کیا جنہوں نے جھوٹ اور صحیح کو الگ کیا اور امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور موٹی موٹی کتابیں لکھی حدیثیں حدیث کی اور اس طریقے سے ان حدیثوں کے وضع کو اور اس کے گلنے کو لوگوں کے درمیان انہوں نے بتایا اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا تو الحمد اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے محدثین اور مجددین پیدا کیے جنہوں نے حدیثوں کے اوپر حکم لگایا کہ حدیث گڑی ہوئی یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث منکر ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث باطل ہے ہر زمانے میں پیدا ہوئی الحمد للہ دور میں ایک عظیم محدث اور مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور ہزارہ حدیث حدیثوں کے اوپر انہوں نے حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث موضوع ہے منکر ہے باطل ہے الحمد اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور آج پوری دنیا اور پورے مسلمان امام علام رحمتہ اللہ علیہ کی اس علم کے محتاج ہیں کسی بھی حدیث میں آپ دیکھیں باقاعدہ امام البائی رحمتہ اللہ علیہ کا قول بیان کیا جاتا ہے ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے مکہ اور مدینے کی مسجدوں سے حرمین شریفین سے پوری دنیا کی مسازی سے جہاں بھی کے سلق کے پاسمان موجود ہیں کے سلق کو اپنانے والے موجود ہیں صحیح منہج پر قائم لوگ موجود ہیں الحمد جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں آئے آئے آئے اس کا حکم بیان کرتے ہیں تو علامہ البانی امام البانی رحمت اللہ علیہ کے قول کو ضرور بیان کرتے ہیں یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ان کی کوششوں اور خدمات کا سیلا اللہ رب اللہ نے دیا کہ ان کی زندگی ہی میں لوگوں نے ان کے اقوال کو حدیثوں کے تعلق سے بیان کرنا شروع کیا الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا امام البانی رحمت اللہ علیہ پر اور اس مسلک کے ترجمان پر کیونکہ مسلک کے سلف کے ترجمان تھے وہ اور کے سلف پر قائم تھے ان کے عقیدے پر قائم تھے اور اس طریقے سے سلفیت کی اہل حدیثیت کی اور صحیح منہج کی عقیدے کی زندگی بھر انہوں نے اسے نشر اس کی نشر و اشاعت کی اس کو گلے سے لگا کر کے رکھا اور اس طریقے سے عام اور علماء اور تمام لوگوں کے اندر اسے انہوں نے عام کیا تو الحمد للہ حدیثوں کی اللہ رب العالمین نے حفاظ فرمائی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ایمان والو عطی اللہ عط الرسول اور علم ربین منکم فعین تنازعات الفیش عین فرد اللہ رسول اے ایمان مارو اللہ تعالی کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو اور صاحب امر مراد سلاطین اور علماء دونوں مراد ہیں پھر اللہ فرماتا ہے جب تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کریم کی طرف لوٹانا ہے رسول کی طرف لوٹانا آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا جب اللہ رب العالمی نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا کہ رسول کی طرف اسے لوٹا دو تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں یا اللہ کے سلک کے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمی نے ایک ایسی طرف ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے حدیثیں محفوظ ہی نہیں ہیں اس کی طرف لوٹانے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے یا ان حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے فرامین اقوال کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس کی انسان کو ایک مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ابس کلام ہو جائے گا بیکار کلام ہو جائے گا جب کہ اللہ رب العالمین کا کلام ابز سے پاک ہے لہذا میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظ فرمائی ہوئی ہے پہ نبی کی حدیثوں کی بھی حفاظ فرمائی کیونکہ اسلام پر دین پر عمل کرنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو نبی کے کلام کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کے حفاظ فرمائی وہیں قرآن کے معنی کی اور اس کے بیان کے حفاظ فرمائی قرآن کا بیان ہمائے نبی کی سیدی سے تو دونوں محفوظ الحمدللہ ہر زمانے میں مجدین اور محدثین اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کو بھی یاد کیا قرآن کی تفسیر کی حدیثوں کی روشنی میں اس کے معنی کو بیان کیا صلب صالحین کے منہج ان کے عقیدے کے مطابق اور حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی تو اس طریقے سے اللّہ رب نے محفوظ کیا دونوں کو کیونکہ دونوں کی سلامتی اور حفاظت میں دین کی سلامتی اور حفاظت ہے اور ذکر سمرات دین ہے لہذا دین کو اللہ نے محفوظ کیا ہے قیامت تک دین باقی رہے گا اب کوئی نئی شریعت کوئی نیا دین نہیں آئے گا جیسے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نئی امت نہیں آئے گی کوئی نئی, نہیں گی کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی تو یہی کتاب قرآن اور رحمانبی کی حدیث اور آپ کی یہی شریعت قیامت تک باقی رہے گی اللہ رب العالمی نے دونوں کی حفاظت بنائی تو جھوٹ بولنا بہت بڑا عائد ہے اور اللہ کے رسول کی طرف اگر اس کی نسبت ہو یا اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے یہ اور بڑا منکر اور خطرناک گناہ ہو جاتا ہے جو ہر لحاظ سے نقصان دے جب ایک شخص اپنی طرف جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کو وہ کیسے پسند اور برداشت کر سکتا ہے اللہ المستعان آج سوشل میڈیا پر دیکھیے واٹس ایپ پر دیکھیے لوگ جھوٹی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں جھوٹی روایتوں کو بیان کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ایک دم من کر روایتیں جھوٹی روایتیں اسے واٹس ایپ پر لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ دین کی خدمت نہیں ہے یہ دین کو منہدم کرنا ہے دین کو برباد کرنے والی بات الحمد للہ دین ان جھوٹی روایتوں کا محتاج نہیں ہے جھوٹے لوگوں کی باتوں کا محتاج نہیں یہ دین سچا ہے نبی سچے تھے آپ کی حدیثیں سچی قرآن سچا اس لیے جھوٹی اور جھوٹی باتوں کی ہمیں خطرناک ضرورت نہیں ہے یہ لوگ دین کو ہتھوڑے سے برباد کر رہے ہیں اور دین کی بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں جو لوگ جھوٹی اور منکر کر روایتوں کو لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جب ان کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات اگر بیان کرے وہ آگ بغلا ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو نبی کی طرف جھوٹی باتیں کرنا جو کہ شریعت بن جاتی ہے کتنا بڑا گناہ ہوگا اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا اللہ کے سرخماتے ہیں مجھ پر جھوٹ بولنا کسی دوسرے انسان پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا منقزب جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے جہنم میں بنا لے اور ایک حدیث فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے سب صحیح روایتیں ہیں یہ لہٰذا جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے شریعت کے اندر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنا یا اس کے نبی کی طرف نسبت کرنا کہ نبی کا فرمان ہے یا اللہ نے اسی بات کہی ہے نعوذ باللہ اس کا گناہ اور بڑھ جاتا اور سخت گنا ہو جاتا بہت بڑا منکر ہے ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں ہماربی نے جہنم کی وہی سنائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو لوگوں کے اندر عام فرم کرتے ہیں آج میرے بھائیوں جو بدعات ہیں خرافات ہیں آج جھوٹی حدیثیں ہی سے لوگ اسے اے, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد جھوٹے حدیثیں ہوتی ہیں آپ دیکھ ڈالیں کہ جو بھی بدعات ہیں دنیا کے اندر اور خرافات ہیں وہ سب جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر لوگوں نے اسے ایاد کر رکھا ہے حالانکہ سب جھوٹی روایتیں اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے پرہیز کیجئے یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے جو بہت ہی نقصان دہ ہے امانبی کی طرف جھوٹی باتوں کو منصوب کرنے کی, کی چندہ ضرورت نہیں ہمیں الحمدللہ دین کامل ہے اور سیدی سے موجود ہے الحمدللہ دین پر عمل کرنے کے لیے لہذا ہمیں جھوٹی باتوں کی خطان انسان کو ضرورت نہیں ہے اس لیے آج جو لوگ اس حرکت کے اندر ملوث ہیں چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں یا اس طریقے سے پڑھے لکھے لوگ ہوں اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا سلب سالین کے عقید اور منحص کا عالم نہ ہو وہ عالم جو ہے صحیح معنوں میں کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے جسے سلب سالین کے عقید اور منحص کے مطابق سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو یہ نشانی بہت خطرناک نشانی ہے اور یہ نشانی واقع ہو رہی ہے اور واقع بھی ہو چکی ہے اور ہزارہ ہزار لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑ رکھی ہیں یہاں تک کہ اللہ ابن کے بارے میں بھی کہ نہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پیدا سبزیاں ہیں ان کے بارے میں ان کی فضیلت کے بارے میں یا اس طریقے سے جو لوگ ہیں لوگوں کی فضیلتوں کے بارے میں اپنی اپنی جماعتوں کے بارے میں اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں یا اس طریقے سے اپنے اپنے شہروں کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑ رکھی ہیں اور اسے لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مانوی کا فرمان رحمۃ اللہ ذالب جبکہ ساری جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں منکر روایتیں اور با باطل روایتیں ہوتی ہیں لہذا اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منحط پر قائم رکھے اور صحیح اے اے اے صحیح باتوں کو کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے امین وہ اللہ علبینہ محمد وعلی ہی و و شاعظمعین و جزاکم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ